شہید ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق بسم اللہ رحمٰن رحیم چادی جی، یہ جی قانون معاشرت ہیں قانون معاشرت صورت حجرات کا فتح کے ساتھ سورت فتح میں اصلاح آفاق بالجہاد تھا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 حضرت اوبکر صدیق نے کہا کا بن محبت کو بناؤ کس کو امیر بناؤ کا کا بن محبت وڈیرتا ان کا اور حضرت عمر نے کہا نہیں اکرا بن حابس کو ان کا امیر بنا دو اور یہ بحث کرتے کرتے ان کے آواز کیا ہو گئے بلند ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب سکھائے پہلا ادب تو یہ ہے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 نمبر دو یہ ہے کہ بولنے میں بھی ادب کا خیال کرو حضور کی محفل کے اندر آواز بلند نہ کیا کرو آواز کو پرست رکھا کرو ہاں ایسا آواز نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے فلاح ہو اب دیکھو نا شیخین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے ہی گفتگو گفت شروع کر دی خاموش رہتے حضرت خود فرماتے کہ تمہارا مشورہ کیا ہے پوچھتے بھئی تم بھی ایسے کیا کرو آج کل کے لوگ آداب سے بالکل آتے ہیں سمجھے کسی شاعر کی میں بیٹھو استاد کی مجلس میں بیٹھو خاموش ہو کے بیٹھے کرو ہمارے پاس اس قسم کے آدمی آتے ہیں بڑا ہمیں پوپت ہوتا ہے آتے ہمارے پاس ہیں اور آپس میں پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں اپنی باتیں ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنی باتیں اتنی لمبی لے جاتے ہیں سمجھے جی جن کا ہمارے ساتھ تعلق نکوت ہوتی ہے اتنی بات لمبی کریں تو دوسرے کمرے میں چلے جاؤ ایک بعض لوگ نہیں ہوتے آداب سے اور نہیں ہوتے پھر یہ ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا ٹوں ٹوں کرتا ہے شتا تو وہاں پھر سننا شروع ہلو ہیلو ہلو استاد ہے مرشد بیٹھا ہے اور اس کے سامنے تم ہلو ہلو کر رہے ہو ہاں ایک شیتان کو باہر لے جاؤ پہلے تو شیطان کو بند کر کے آیا کرو بزرگ کی میرے شیطان کو بند کیا تھا سننا ہے تو باہر سن ایک کافی جگہ آئے تھے قانون معاشرت نمبر ایک دیکھو جی اے ایمان والو لا البین جد بین جد اللہ و رسول ہی اے ایمان والو پیش قدمی کرو اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر یہ معنی لکھ لو تو اچھا ہے اے ایمان نہ پیش قدمی کرو اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر اب سمجھ گیا اب دیکھو نا ایک وقت حضرت پوچھ رہے ہیں اس کے اندر مینا کے اندر تقریر فرما رہے ہیں ایو شاہرن حالہ او آخری حجرت الباع کے اندر او شاہ یہ کون سا مہینہ ہے تو صاحبہ نے کہا, کہا اللہ رسول عالم یہ ادب تھا یہ ادب تھا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی جواب دیں ہو سکتا ہے حضور کی اور بات بتائیں کہ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 تو حضرت کے ساتھ بھی ایسے کھل کے بات نہ کرو کیا جیسے ایک دوست دوست کے ساتھ کھل کے بات کرتا ہے کیا حال ہے وہی جا ٹھیک ہی ہوئے اچھا ہی ہوئے کیا کہ حال گزری تو حضور کے سامنے ایسے نہ بالکل آوازیں کو پست رکھا کرو میرے حضرت خیریت ہے کیا حال ہے خوش ہیں میرے پاس بعض آدمی آتے مجھے مان نہیں سمجھ آتا وہ کہتے استاد جی کیا حال ہے کیا غصہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ بات کرو تو ایسی بات کھل کے نہ کرو جیسے ایک دوست دوست کے ساتھ خوش طبی سے بات کرتا ہے تو حضرت کے ساتھ بات ادب سے کرو ایسے سمجھ آواز پست ہونی چاہیے ادب مضبوط ہوئے بلا تجرب کا جہر بازل بات اور نہ جہر کرو واسطے حضور کے ساتھ بات کے کیا کہ آپ کے ساتھ بالکل کھل کر نہ بولا کرو کا جہر بازل بات جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے بولتے ہو انتہ بت اس سے پہلے خشیہ کا لازم معذم پائے خطرہ ہے اس بات کا کہ ہفت ہو جائے امال تمہارے اور نہ جانتے ہو شور نہ رکھتے ہو چنانچہ ایک صحابی تھے وہ گھر کے اندر بیٹھ گئے یہ ایتے سری تو کہاں بیٹھ گئے ہاتھ کے اندر حضرت نے پوچھا وہ فلاں آدمی نہیں آ رہا اس نے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 کہ پست کرتے ہیں اپنے آوازوں کو نزدیک رسول اللہ کے یہی جی وہ لوگ ہیں کہ جانچ لیا اللہ نے ان کے دلوں کو تکوا کے لیے ادب کے لیے لاہون مغفرتََََََََََََََََََََََََََََََََََ ثمر اخروى ان کے لیے بخشش آئے اور اجر عظیم ہے بعض ہمارے شگرد آتے ہیں ہمارے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو اتنی پست آواز سے کرتے ہیں کہ ہمیں کان لگانا پڑتا ہے اور دوبارہ پوچھنا چاہتا ہے مہربانی کر کے ایسا ادبی نہ کیا کرو ہاں کم از کم بات تو صاف کی ہاں بات ایسا ادا کرتے ہیں لیکن بالکل پست یہ خیال کیا کرو کم از کم صاف صاف ان لذین جنادون کا زج رہے جی وہ قانون معاشرت وہی ہے اور یہ زجر ہے اس کا شان نزول بھی وہی ہے کہ وہ بر تھے نا بر وہ حضرت کو ملنے کے لیے آئے کسی اور وقت حضرت تھے گھر اور حجرے سے باہر کھڑے ہو کے زور سے پکارنے لگے یا محمد اخرج لنا یا محمد اخرج جلحلہ یہ ٹھیک تھا انسان اپنے گھر ہونا آرام کرنے کے لیے جائے تو آدمی کو چاہیے باہر انتظار کرے کیا مسجد میں دیرے میں انتظار کرے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ پوچھ لینا چاہیے کہ فلاں آدمی کے ملاقات کے اوقات کون سے ہیں جو ملاقات کے اوقات ہوں نا اس وقت آئے اور اگر اس کو پتہ نہیں ملاقات کے اوقات کا تو بزرگ گھر چلے جائے ہیں تو خام کا دروازے نہ کھٹکا کے پھرے کیا پتہ وہ سوئے ہوئے ہوں کھانا کھا رہے ہوں انتظار کی جائے بہت دیکھو جی بے شک جو لوگ پکارتے ہیں تو کو باہر حجروں سے اکثر ان کے نہیں سمجھتے آداب نبو سے بے خبر ہے اب یہ آیت پڑھتا ہے ایک سعید چتروڑی ہے ادھر ہمارے علاقے میں مماتی ہے یہ آیت پڑھ کے ہمارے اوپر فٹ کرتا ہے کہ جو لوگ تجھ کو پکارتے ہیں تیرے حجرے سے ہیں کہتے ہیں سلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ اکثر لا یاد کے لون یہ بھکن ہیں بے وقوم ہیں, ہیں یہ تقریر ہے اس کی یعنی صحابہ کرام سے لے کے آج تک جو سلاۃ و سلام پڑھے سارے گدے بے وقوب ہیں یہ تقریر کر رہا ہے آیت کا شان کچھ آداب پوچھائیں اور فٹ کرتا ہے بزرگان جین پہ اور یہ گستاخی کے سبب حقیقت ہے وہ شخص عذاب میں مبتلا ہے اس بات وہ آدمی وہاں جا کے تحقیق کرے ایک گستاخ رسول اس وقت عذاب میں مبتلا ہے اچھا جی ولو ان صبر و تلقین ادب اور اگر تحقیق وہ صبر کرتے یہاں تک کہ نکلتا تو طرف ان کے البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے واللہ غفور غور الرحیح ترغیب توبہ ہے ان کو کہو توبہ کریں اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا نرو تیسرا قانون معاشرت تیسرا قانون معاشرت کا عام طور پہ جو شان نزول بیان کیا جا رہا ہے نا وہ میں بیان کرتا ہوں عام طور پہ جو بیان کرتے ہیں لیکن پھر میں اس کو مانتا نہیں ہوں ولید بن اقبا تھے صحابی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بنی مصطلٰ کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بنی مصطل کے قبیلہ ہے اس کی زکاتیں وصول کرو ولید بن اقوا کو بھیجا تو خدا کی قدرت ولید کی اور اس قبیلے کی پہلے آپس میں کا تھی وہ دشمنی تھی لیکن اب ایمان کے بعد تو دشمنی ختم ہو ہوگی نا اب ولید بن اقوا جب گیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے باہر استقبال کے لیے نکلے کس کے لیے کہ صاحب یا رہا استقبال کریں اور یہ عرب کے لوگ استقبال ہتھیاروں سے کرتے ہیں جیسے پٹھان بھی کرتے نہیں ہتھیاروں سے استقبال پیریں کرتے ہیں تو ہتھیار لے کے استقبال پھر ہی نکلے اس نے کیا سمجھا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 اے ایمان والوں اگر لائے تمہارے پاس پاس سے کوئی خبر پس تحقیق کرو لے اللہ تو ان اصل میں لے اللہ تاکہ نہ تکلیف پہنچاؤ قوم کو بے خبری میں پس ہو جاؤ گے اوپر اس کے کرو گے نادم والا مو ہے مومن اور جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے اگر اطاعت کرتا رہے تمہاری ہمیشہ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 سیان عام نافرمانی کو الائے کا راشدون جو موصوف ہیں ان صفات کے ساتھ یہی ہیں راہ راست پہ یہ اللہ کا فضل ہے نعمت ہے اور اللہ جاننے والے مت والے واطف یہ کتنا قانون ہے جی قانون معاشرے نمبر چار یہ پہلے پڑھ چکے ہو کہ اوس و حضرت کی لڑائی چلی آ رہی تھی نا جب ایمان لائے تو لڑائیں ختم ہو گئی لیکن ایک محفل کے اندر یہودی کی سازش سے اوس حضرت آپس میں گیا لڑ پڑے پہلے پڑنی ہے حضرت کو پتہ چلا تو حضرت نے جا کے ان کی صلاح کرانی یہی فرمایا اگر مومنین کے دو تحفے آپس کے اندر لڑ پڑیں تو ان کی کیا کرنی چاہیے صلاح کرنی چاہیے ہمارے بلوچ لڑ پڑے دو طائفے اور ایک وکیل صاحب کو بنایا صلاح کے لیے اور اس کو کہا کہ مول منظور بھی ساتھ ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے ہم نے بیان لینے شروع کیے تو بلوچ ہیں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو وکیل صاحب کھڑے ہو گئے صلاح نہ ہوئی جی نہ ہوئی جی نہ میں نے کہا وکیل صاحب خاموش رہو بیٹھنا ہے تو بیٹھو صلاح میں کرا دیتا ہوں دو منٹ کے اندر ہماری گلے میں نے کہا میری کہوں میں خوب گالگے ایک دوسرے کو پھر سلا پہ آئیں گے تو دو منٹ کے اندر تو مزاج کو دیکھنا پڑتا ہے دیکھو جی اور اگر دو گروہ مومنین سے لڑ پڑیں تو اصلاح کرو ان کے درمیان تم اصلاح کی کوشش میں ہو لیکن پھر ایک فریق دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے وہ کھلے اٹھا کے ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے ڈنڈے نہ اٹھے تو اس کو پکڑو جو زیادتی کر رہا ہے نا اس کو سزا دو ایک پس اگر زیادتی کرے ایک ان کا اوپر دوسرے کے تو لڑو اس کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ رجوع کرے کہ اس کے ذرا اللہ کے حکم کی طرف فائن پات بس اگر رجوع کرے تو مکمل طور پہ اصلاح کر دو ان کے درمیان صاف انصاف کے کہ ظاہری صلہ نہ ہو بالکل مکمل دل صاف ہو جائیں بات سے تو انصاف کرو ہر حال میں بے شک اللہ محبت رکھتے ہیں انصاف کرنے والوں کے ساتھ انما نہ ملو یہ سباب اصلاح یا وجہ ہے اصلاح کہ اصلاح کیوں کرائی جاتی ہے اس لیے کہ سارے مومن کیا ہے بھائی بھائی ہیں بجے اصلاح سوائے تم سارے مومن بھائی ہیں پر اصلاح کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان پھر چاہے دو بھائی ہوں چاہے دو جماعتیں ہوں بھائیوں کی ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ اصلاح کے اندر رشوت نہ لینا یا یو اللہ منو پانچواں قانون معاشرہ کی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 پانچواں قانون معاشرت نہ مذاق کریں مرد مردوں سے یہاں قوم کا منہ کیا لکھنا ہے نہ مذاق کریں مرد مردوں سے شاید کہ ہوں وہ بہترین سے کون ہوں جن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں مذکور مین ہوں شاید کے ہوں مذکور مین ہوں بہترین سے میرے محترم ایک ہوتی ہے مذاق دوسری ہوتی ہے مزاح کیا ہوتی ہے مزاح مانا خوش طبعی مذاق سے مراد ہوتی ہے دوسروں کی تزلی مذاق کا مقصود کیا ہوتا ہے دوسروں کی تزلیل تحقیر گندہ کرنا اور مزاح خوش طبعی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مغموں بیٹھا ہو نا مغموں پریشان تو ایسی بات کرو کہ اس کا دل کیا ہو جائے خوش ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں مزاح تو حضرت مزاح کرتے تھے مذاق نہیں کرتے تھے اب ایک چھوٹا بچہ تھا حضرت نے اس کو کان سے پکڑ کے کہا یا ذل عزنین ارے دو کانوں والے کنو تو ایسے چھوٹے بچوں کی داد خوش طبی کی نہیں جاتی یا ذل عزنین تو حضرت انس کہتے ہیں ہمارا چھوٹا بھائی تھا آپ خوش طوی فرماتے تھے یا ابا عمیر ما لغیر اس کی بلبل بل تھی وہ مر گئی <laughs> تو خوش تو فرماتے اچھا جی تو مرد بھی مردوں سے مذاق نہ کریں ولا نساؤں میں نسائ اور نہ عورتیں عورتوں سے مذاق کریں افسا نہ خیر من ہونا ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ مذاق کر رہی ہوں بہتر ان سے بلا تضم اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو عیب بھی نہ لگاؤ عیب لگانے کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایب کی چیز ہو اور اس کو بلایا جائے ایب لگا کے مثال طور ایک آدمی لنگڑا ہے نا اس کا نام نہ لیا جائے ایسے کہا جائے لنگڑے یہ غلط ہے ایب نہ لگاؤ ایک آدمی یک چشم ہے اس کو بلایا جا تو کہ کانو ہاں تو یہ غلط ہے بھائی ٹھیک ہے یہی ہے تو نہ ایب لگاؤ اپنے لوگوں کو غلا تنا بضو بل اور نہ بدنام کرو برے لقبوں کے ساتھ برے لقبوں کے ساتھ بھی بدنام نہ کرو ہمارے ظاہر پیر کے اندر ایک آدمی ہے وہ پہلے سکھ تھا دانتا جی سکھ تھا وہ مسلمان ہوا مسلمان ہونے کے بعد اب بھی بے وقوف اس کو کہتے ہیں وہ سکھیا ادھر آ وہ اب دیکھو اللہ کے بندے وہ سکھ تو تھا پہلے اب مسلمان ہوئے سکھیا کہتے ہیں اسی طرح کا یہودی تھا پہلے وہ مسلمان ہو گیا یا اس کا باپ یہودی تھا مسلمان ہو گیا تو سگائے یہودی کے بیٹے ادھر آو یہ ولا تنا وزور اور نب بدنام کرو ساتھ برے لقبوں کے بے بادل الفسوخل برا برا نام رکھنا سمجھے دی ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے یہ معنی یوں کرو برا نام رکھنا گناہ ہے بعد ایمان لانے کے یہ آسان مانا ہے برا نام رکھنا گناہ ہے بعد ایمان لانے کے وہ تو ایمان لا چکا ہے نا اب اس کا تم برا نام رکھو تمہیں گناہ ہو گیا نہیں او اس کو یہودی کہو سکھا کہو برا نام رکھنا گناہ ہے بعد ایمان لانے کے جیس نے نہ توبہ کیا یہ ظالم ہے یا یوح الزین منو یہ چھٹا قانون ہے معاشرہ قانون معاشرہ نمبر چھ ایمان والو بچو تم بہت سے گمانوں سے بہت سے گمانوں سے بچوں بد گما نہ کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تقریباً بیوی صفیہ تھی آپ کو ملنے آئی آپ اتقاف بیٹھے ہوئے تھے آپ اس کو پہنچانے گئے دروازے پہ دو صاحبہ جا رہے تھے تیزی سے چلے آپ نے ان کو فوراً بلایا بلانے کے بعد فرمایا یہ میری بیوی ہے صفیہ ان نے کہا ذرا ہم کیسے بدگمانی کر شیطان ہے شیطان تمہارے دل ڈال دیتا بعد کے اندار اے اس قسم کی بدگمانی ہے ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تمہیں کیا پتہ اس کی بیوی ہو فوراً بدگمانی کا ہے ذہنی بدمش ہے عورت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہی نہیں ایک آدمی سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہے اپنا بیٹا بیری شہ چوہر باز جا رہا ہے اللہ کا بندہ تحقیق بیٹا ہوگا اس کا سمجھے ایسے بد جانی شروع ہیں اے ایمان والو بچوں تم بہت سے گمانوں سے ان باز و ضن اسمن اس لیے کہ بعض گمان ہونا ہے کوئی گمان سچا بھی ہو جاتا ہے نا تو پر بعض گمان گناہ ہے کیا پتہ تیرا یہ گمان گناہ ہو بلا تجسو جاسوسی بھی نہ کرو اندر کمرے کے اندر کوئی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں باہب صاحب بہادر کسی سوراخ سے ایسے کان لگائے کھڑا ہے اور کیوں کان لگائے کھڑا ہے کیا بدلا تیرا جاسوسی کر ہے غلط ہے حکومت اپنے انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے جاسوسی کر سکتی ہے موت میں مدرسے کا اپنے انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے طلبا کی جاسوسی کر سکتا ہے لیکن تم نہیں کر سکتے ایک دوسرے کی جاسوسی ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے تم نہیں کر سکتے نہ جاسوسی کرو ولا یک اور نہ گلا کرے بعض تمہارا بعض کا نہ کرو آگے مذمت کی بات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 ہم نصبوں کے اوپر فخر نہ کریں سارے آدم کی اولاد ہیں تو یہ قومیں اور نصبیں بنائی کیوں گئیں بناتے نا سوال ہوتا ہے نہیں یہ قومیں کیوں بنی نسبیں کیوں بنی فرمایا یہ جان پہچان کے لیے بنی ہے کس کے لیے تاکہ پتہ لگ جائے اب میرا نام منظور ہے منظور کے نام کے ہزاروں ہوں گے تو سر منظور کہتے رہو گے کیسے پتہ چلے گا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 شاخ ہیں کوئی, بلو، کوئی کوئی بلو، کوئی کوئی بلوند کوئی بلون اسی طرح عرب کے اندر قرائش کیا تھی بڑی ذات تھی اور اس کی آگے کیا تھی شاخیں تھیں بنوحاشم تھے دوسری تھی شاخیں تھیں اور کی ہم نے تمہاری ذاتیں اور قبیلے لار پتا کے جان پہچان کرو ان اکرم کم ان لاہ یا مدار فضیلت بے شک معذز تمہارا نزدیک اللہ کے وہ ہے جو پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک معاوضہ ان اللہ علیہ خبیر بے شک اللہ جاننے والے ہیں خبردار ہیں تمہارے تقوی کو کالا تل آراب ایک قانون معاشرت کتنی تی سات ختم ہو گئے نا آگے شکوہ منافقین کا شکوہ آراب منافقین کہا آراب نے جو بدوی رہتے نا بدوی جنگل میں رہنے والے انہوں نے کہا کہ آ ہم ایمان لائے سمجھے الم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تردید کر دے ان کو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے کیونکہ ایمان کا تعلق کس سے ہوتا ہے تصدیق قلبی سے تمہارے دل میں تصدیق قلبی نہیں ہے ہاں ولا کن لیکن یوں کہہ سکتے ہو کہ اسلم یعنی ہم جماعت مسلمین میں ہیں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم کس کے اندر ہیں جماعت مسلمین میں ہیں تم جو جماعت مسلمین جماعت منافقین ہوتی ہے تو یہ دعویٰ تمہارا صحیح ہے لیکن جماعت مومنین کا دعویٰ نہ کیا کرتا ہوں سما نہیں وہ کہتے ہیں یہ پران سے ثابت ہے جماعت مسلم وہ قرآن تو تردید پہ کہہ دیتا ہے لیکن یوں کہہ سکتے ہو ہم ظاہری طور پہ مسلم ہیں یعنی ظاہری طور پہ جھک گئے ورما ماں ابھی تک نہیں داخل ہو ایمان تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں میں داخل ہوگا تو مومن بنو گے ابھی تک جماعت مسلمین ہو ایک آدمی کے ساتھ میری بحث ہوئی میں نے یہ کہا یہ جواب دے وائن ترغیب اور اگر اطاد کرتے رہے تم اللہ کے اس کے رسول کی تو ثمرائی خلاص ہے نئی کمی کرے گا واسطے تمہارے تمہارے ام سے کچھ بھی کیونکہ اللہ پور رحیم ہے انم المومنون مومنین کاملین کے اوصاف یا مسلمین کے اوصاف ہیں یا مومنین کے ہیں وہ جب تمہارے ساتھ بحث کریں نا تم کہو ہم جماعت مومنین ہیں یہ ہیں مومنین کاملین کے افصاف سوائے اس کے نہیں مومن وہ ہیں جو ایمان لائے دل سے ساتھ اللہ کے اس کے رسول کے نمبر ایک سمل یا ارتابو نمبر دو پھر نہ شک کیا انہوں نے بجہاد نمبر تین جہاز کیا انہوں نے اپنے معلوم جانوں کے ساتھ اللہ کے رحم المرا یہی لوگ ہیں سچے تو مومن سچے ہیں یا پہلے مسلم سچے ہیں مومن سچے ہیں وہ اللہ تعالم اللہ بدین زر ہے زر برائے آرآب آپ فرما دیجیے کیا جتلاتے ہو تم اللہ کا اپنا دین حالانکہ اللہ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو آسمان زمینوں میں ہیں اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں تمہارے اندر اخلاص ہوتا تو اللہ جان لیتے جمنون علیہ کان احسان جتلاتے ہیں تیرے پاس اس بات کا کہ ہم جماعت المسلمین ہیں ان کا کہاں نہ جتلاؤ اللہ تمنو تلقین جواب آپ فرما دیجئے نہ احسان بتلاؤ ہمارے اوپر اپنے مسلم ہونے کا بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تمہارے اوپر باوجہ اس کے ہدایت دی تم کو ایمان کی اگر ہو تم سچے لیکن تم سچے نہیں ان ہوئے کہ بے شک اللہ جانتا ہے غائب آسمان و زمین کا واللہ بصیر اللہ تعمیر الحمد للہ رب السلام